یا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کافروں کسی باتیں نہ کرو کہ جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کسی حادثے سے دوچار ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں بھی بڑی عام بات ہے اگر کوئی شخص کسی حادثے کا شکار ہو جائے تو عموماً اس کو بلیم کیا جاتا کہ یہ اس وجہ سے ہو چونکہ وہ وہاں گیا تھا حالانکہ انسان کی موت جہاں لکھی ہوتی ہے وہاں خود ہی پہنچ جاتا ہے تو اس چیز سے روکا جا رہا ہے اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت اور اندوہ کا سبب بنا دیتا ہے ورنہ دراصل مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے اور تمہاری تمام حرکات پر وہی نگران ہے اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں اور ہاں مرو یا مارے جاؤ بہرحال تم سب کو سمٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے فبیما رحمت من اللہ لنت لهم آپ اللہ کی رحمت کے سبب ان کے لیے نرم دل ہیں تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات بیان کی گئی تھی کہ آپ نہ بدخو ہیں نہ سخت دل نہ بازاروں میں شور کرنے والے اور نہ وہ برائی کا بدلہ برائی سے دیں گے بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیں گے یعنی صحابہ کرام سے جو اتنی بڑی غلطی ہو گئی تھی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو کوئی سزا دی جاتی یا ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جاتا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک سخت بات بھی نہیں کہی ورنہ اگر کہی تم تند اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گردوں و پیش سے چھٹ جاتے یہ کیومن نیچر ہے کہ چاہے کتنا بھی ایمان ہو دین ہو تخوا ہو لیکن اگر انسان انسانوں کے ساتھ ہم دردی اور پیار محبت نہیں کرتے تو عموماً پھر وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے ان کے قصور ماف کر دو غلطی بڑی ہے لیکن اس کے باوجود بھی قابل معافی ہیں ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرو یعنی واپس وہ بانڈنگ جو ہے دوبارہ اسی طرح ہو جائے اور یوں محسوس ہو جیسے کوئی غلطی ہوئی نہیں تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی تو معافی مانگنے والے کو توبہ کرنے والے کو شرمندہ ہونے والے کو اس طرح معاف کر دیتا ہے جیسے اس سے غلطی ہوئی نہیں تو انسان بھی جب انسانوں کو ماف کرے تو اسی طرح معاف کریں جیسے کوئی بات نہیں ہوئی ورنہ ہم عام طور پر معافی کا لفظ بھی کہہ دیتے ہیں اور اس کے بعد پچھلی باتیں بار بار دہرائے چلے جاتے ہیں حالانکہ اس سے فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا حالات پہلے سے بھی زیادہ خراب ہوتے ہیں ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرو اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو یعنی اگر چین کے مشورے کی وجہ سے بھی کچھ معاملہ مشکل ہوا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ایک دفعہ کسی کا مشورہ غلط ہو جائے تو ہمیشہ کے لیے اس کو آؤٹ کر دیا جائے آئندہ بھی مشورہ کرو پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اس کے بھروسے پہ کام کرتے ہیں فتوک متوکلین اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا وہ اور اگر وہ تم کو چھوڑ دے منگ اللہ من تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد پس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے یعنی انسان اپنی طرف سے جو اس کے پاس صلاحیت ہے جو اس کے پاس اسباب ہیں ان کو بھرپور طریقے سے استعمال کرے لیکن کبھی بھی اسباب پر ڈپینڈ نہ کرے کہ یہ ہوگی چیز تب میں کامیاب ہوں گا نہیں جو ہے جو میسر ہے اس کو کام ملا کر انسان آگے بڑھے اور اللہ پر بھروسہ کرے کیونکہ اصل مدد تو اللہ کی طرف سے آتی ہے کسی <أَيَّهُل> نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے جب تیر اندازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کے لیے جہاں بٹھایا تھا جب انہوں نے دیکھا کہ دشمن کا لشکر اب لوٹا جا رہا ہے تو ان کو اندیشہ ہو کہیں کہ ساری غنیمت انہیں کو نہ مل جائے اور ہم کہیں محروم نہ رہ جائیں تو اس بنا پر انہوں نے اپنی جگہ چھوڑی تھی تو جنگ ختم ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ واپس ششیف لائے تو ان لوگوں کو بلا کر پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو انہوں نے کچھ عذر وغیرہ پیش کیے تو آپ نے فرمایا نہیں بات یہ ہے کہ تمہیں یہ اطمینان نہ تھا کہ ہم تمہارا حصہ رکھیں گے تم نے یہ گمان کیا کہ شاید ہم تمہارے ساتھ خیانت کریں گے اور تمہیں نہیں دیں گے جو تمہارا حق بنتا ہے تمہارا حصہ نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی نبی کا یہ کام نہیں کہ وہ خیانت کرے اور کسی کا حصہ مار جائے اور جو خیانت کرے تو اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ ملے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو وہ اس شخص کے سے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گر گیا ہو اور جس کا آخری ٹھکانا جہنم ہو جو بدترین ٹھکانہ ہے اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بدر فرق ہے اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ سری گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے یعنی مومنوں کو ایک نعمت عزما یاد کرائی جا رہی ہے کہ جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ کیا کہ اللہ تعالی نے اپنا ایک ایسا رسول بھیجا جس نے لوگوں پر ہدایت کے راستے روشن کر دیے اور پھر خود آگے بڑھ کر ان کو تعلیم دی اور ان کا تزکیہ کیا اور انہیں بہترین انسان بنایا حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہی لوگ ان کا کوئی نام نہ تھا ان کا کوئی خاص کردار نہ تھا اور تمہارا یہ کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگری مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے یعنی تمہاری اپنی کمزوریوں اور غلطیوں کا نتیجہ ہے اور اللہ ہر چیز پر یقیناً قادر ہے جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا وہ اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے کون مومن ہے اور کون منافق وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا او اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کرو تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے یعنی بہانہ کر دیا انہوں نے یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے یعنی انسان کا عمل ڈٹرمن کرتا ہے کہ کون کیسا مومن ہے یعنی ایمان اور منافقت دو الگ الگ چیزیں ہیں یہ صرف زبانی باتوں سے نہیں پتہ چلتی عمل کے وقت انسان ثابت کرتا ہے کہ وہ مومن ہے وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی یعنی زبان سے تو لا وہ بھی پڑھتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کے دل اس کا ساتھ نہیں دیتے اور جو کچھ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور جو ان کے بھائی بند لڑنے گئے اور مارے گئے ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو یہاں نہ مارے جاتے ان سے کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود جب تمہاری موت آئے اسے ٹال کر دکھانا جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں شہید کی زندگی کتنی خوبصورت زندگی فرمایا شہداء کی روحیں سب پرندوں کے پیٹ میں ہوتی ہیں ان کے لیے ایسی قندیلیں ہیں جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں اور وہ روح جنت میں جہاں چاہتی ہیں چلتی پھرتی ہیں اور انہی کندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا اس پر خوش خرم اور مطمئن ہے کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں یعنی اللہ کے وعدوں کو سچا پا کر وہ بہت خوش ہیں اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداں فرہا ہیں اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا اللہ دینا سجا بو لسول احسن تقویم جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا ان میں جو لوگ دیکھوکار اور پرہیزگار ہیں تقوی والے ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہو گئی ہیں ان سے ڈرو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کار ساز ہے آخر کار وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے ان کو کسی قسم کا ذرر بھی نہ پہنچا اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا یعنی جب مشرقین کی فوج واپس پلٹ گئی تو مسلمانوں کو خیال ہے کہ کہیں پھر نہ آ جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ چلو ان کا پیچھا کرتے ہیں اور یہ ایک ایسا طریقہ تھا کہ جس سے دشمن پر روب بٹھانا مقصود تھا کہا جاتا ہے کہ صاحب کرام جو غم زدہ بھی تھے اور چوٹوں سے نڈھال تھے اور گھر گھر میں شہادتیں ہو چکی تھی وہ ایک پکار پر دوبارہ تیار ہو گئے اور اسی حال میں دوبارہ آپ کے ساتھ مل کر دشمن کے پیچھے گئے دشمن تو خیر جا چکا تھا لیکن وہاں پر ایک تجارتی کافلہ ملا جس کے ساتھ خرید و فروخت لین دین کے کچھ کام ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نعمت اور فضل سمیٹ کر واپس لوٹے اور اللہ بڑے فضل والا ہے اولیا اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ دراصل وہ شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خام و خواہ ڈرا رہا تھا لہذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو اس جنگ سے یہ سبق بھی دیا جا رہا ہے کہ ڈرنا صرف اللہ سے چاہیے اے پیغمبر جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں ان کی سرگرمیاں تمہیں آزردہ نہ کریں یہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رہے اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھے ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم اس وقت پائے جاتے ہو یعنی اس میں اہل ایمان اور منافق سب ملے جلے ہیں اللہ تعالیٰ ضرور آزمائشوں کے ذریعے سے خالص مومنوں کو الگ کر دے گا وہ پاک لوگوں کو ناپاک پاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ تم کو غیب پر مطلع کر دے غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے لہذا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پر چلو گے تو تم کو بہت بڑا اجر ملے گا جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں کنجوسی کرتے ہیں وہ اس خیال میں نہ رہے کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے نہیں یہ ان کے حق میں بہت بری ہے جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا توق بن جائے گا یعنی جس مال میں سے زکات نہ نکالی جائے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے وہ قیامت کے دن سانپ بن کر انسان کو لپٹ جائے گا اور اس کے جبڑوں پہ کاٹے گا اور کہے گا کہ میں ہوں تیرا مال میں ہوں تیرا خزانہ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے یعنی جو خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں دیتے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سارے خزانوں کا مالک ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں گے اور اس سے پہلے وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں وہ بھی ان کے نام اعمال میں ثبت ہے جب فیصلے کا وقت آئے گا اس وقت ہم ان سے کہیں گے لو اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی رسول کو تسلیم نہ کریں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے غیب سے آ کر آگ کھا لے ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو بہت سی روشن نشانیاں لائے تھے اور وہ نشانی لائے تھے جس کا تم ذکر کرتے ہو نہیں آگ والی بھی پھر اگر ایمان لانے کے لیے شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کر دیا اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے کلو نفس الما یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ جس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں یہ دنیا کا واحد متفق علیہ جس پہ سب کا اتفاق ہے یہ وہ اصل نکتا ہے کہ جس پہ دو انسان بھی آپس میں اختلاف نہیں کرتے سب اس کو مانتے ہیں کہ مرنا ہے لیکن ماننے کے باوجود مرنے کی تیاری بھی نہیں کرتے حیرت ہوتی ہے کہ کس قسم کا ماننا ہے وہ انما تما اجورا کمی امل قیاماں اور تم اپنے اجر قیامت کے دن پورے پورے دیے جاؤ گے یعنی مرنے کے بعد پھر اگلے مرحلے کیا ہے کہ تم جو کچھ دنیا میں کر رہے ہو جو تم نے کھیتی لگائی ہے اس کو تم آخرت میں کاٹو جنت فاض یہ ہے اصل کامیابی کہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا پس یقیناً وہ کامیاب ہوا دنیا میں انسان ترقی کے کسی بھی بلندی پہ, پہ پہنچ جائے لیکن اگر آخرت میں ناکام ہے تو وہ ناکام ہے ابو حرا سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور اس کی چیزوں سے بہتر ہے لہٰذا اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو منظاری جنت فقت فاض و مل حیات النیا اللہ متا کہ کہ دنیا کی ساری کامیابیاں آرضی ہیں اور آخرت پائیدار ہے وہ إِلَّا دنیا الْغُرُورِ اور نہیں دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان صرف ظاہری فریب والی چیز پھر مسلمانوں کو دوبارہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آزمائشوں سے نہیں گھبرایا کرو تو زندگی کا حصہ ہیں سورت البقرہ میں بھی فرمایا گیا تھا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے یہاں بھی بتایا جا رہا ہے لطبل فِي أَمْوَالِكُمْ انفسکم مسلمانوں تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی دونوں چیزوں سے آزمائے جاؤ گے اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی یہ تو تمہاری ذاتی زندگی کی آزمائشیں ہیں بیرونی زندگی میں کیا ہے اور تم اہل کتاب اور مشرقین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے یعنی جب تم دین کے رستے پہ چلو گے تو لوگ باتیں بھی بہت بنائیں گے اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو تقوی اختیار کرو تو بے شک یہ بڑے حوصلے کا کام ہے ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا یعنی یہ ایک ذمہ داری ہے یعنی اہل کتاب پر بھی یہ ذمہ داری تھی اور اب تو چونکہ پیغمبروں کی آمد کا سلسلہ ہی ختم ہے تو اب آپ کی امت پر یہ ذمہ داری ہے انہیں پوشیدہ نہیں رکھنا ہوگا چھپانا نہیں ہوگا حق کو بیان کرنا ہوگا مگر انہوں نے کیا کیا کتاب کو پس پش ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا یعنی دنیاوی فائدے حاصل کرنے لگے کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہے یعنی غلط کام کر کے بھی بہت خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو انہوں نے کیے ہی نہیں یہ کس قدر دھوکہ بازی ہے کہ کام کوئی کرے اور یہ تعریف اپنی سننا چاہتے اس پر جو انہوں نے خود کیا ہی نہیں یعنی دوسروں کے کام کو اپنا بنا کے اس پر خودنمائی کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے سماواتی ول ارد زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے اللہ کل شعی ان قدیر اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے آل عمران کا آخری رکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات مجھ پر چند آیات نازل ہوئی ہیں اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس نے ان کو پڑھا لیکن غور و فکر نہیں کیا اور وہ آیات ہے ان نفی خلقسما وا تیول آخر تک الب زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں مند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں بہت سے سبق ہیں کون ہے مند؟ اللہ یذکرون اللہ قیاما جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں کھڑے وہ اور بیٹھے وہ جنوبہم اور پہلوں پر یعنی لیٹے ہوئے وہکرون فی خلق السماوات طرد اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں رب نا ما باطلا اے رب تو نے یہ سب کچھ فضول اور بیکار پیدا نہیں کیا فقنا عذاب النار تو پاک ہے تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے ربنا اندار فقت من انصار اے ہمارے رب جس کو ت نے دو زخ میں ڈالا اسے درحقیقت بڑی ضلعت اور رسوائی میں ڈال دیا اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا ربنا اننا سمعنا انا منا دادی ایمانی انعینوبی ربی کم فن ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، وفر عنا سنا وتوفنا توفنا مال ابرار مالک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرح بلاتا تھا یعنی پیغمبر السلام کو اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی یعنی ہم ایمان لے آئے بس اے ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے ان سے درگزر فرما جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر رب اے ہمارے رب وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم انك لا تخلف رسول اے اللہ اے ہمارے رب جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے یعنی تو اپنے وعدے ضرور پورے کرے گا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 اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ملکوں میں اللہ کے نافرمان لوگوں کی چلت فرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے سوائے ان لوگوں کے جو اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں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 لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر سے کام لو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو اور حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ کامیاب ہو جاؤ تو کامیابی کے یہ نسخے ہیں کہ انسان خود بھی صبر کرے اور صبر کی تلقین بھی کرے صبر پر جمع رہے قائم رہے اور آپس میں ایک دوسرے کو ہمت افزائی کرتا رہے اچھے کاموں کے لیے اور پھر ساتھ ساتھ اللہ کا تقوع زاد رہے اگر یہ صفات انسان کے اندر ہو تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے سورت آل عمران کی یہ آخری دایات نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو یہ تلاوت کیا کرتے تھے اور ان میں آپ دیکھیے کہ کس طرح غور و فکر کا بھی ذکر ہے اور اللہ کی یاد کا بھی ذکر ہے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور پھر دعائیں بھی ہیں اور بہترین پیغام بھی ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے